میرے مرشد محبوب سیدی سے یقینی سر تھی محرو محبوب مرشد اللہ میرے زمانہ ازب مولانا شاہ حقیق محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا تجھے مشکل ہے کیا ہم کو میرے زیر و زبر کرنا تجھے مشکل ہے کیا ہم کو میرے دے رو دبل کرنا تجھے مشکل ہے کیا ہم کو تجھے مشکل ہے کیا دم کو میرے رو کرنا پودرت تی ہے مال کرشما مالک کے ہم سے دور اٹا دو تیرے دس کرم کی تیرے داس کرم کی میات کیا بہی تیرا کم میں ترشی تو کمر کرنا کسی گھر کو تیرا کم میں ترشی تو کمر کرنا تیر کرم کی, کی میات کیا رے کو تیرا دن سلخی دو کمل کرنا چکی گر رے تیرا دن سلشی دو کمل کرنا تجھے مشکل ہے کیا تم کو میرے ہماری کو سے جو رو ہماری میں کو جو پچ لس سے پسماندہ روپ لوہرانہ فصل گردی کی کم لگتی اللہ کے راستے میں گھبرا جانا کم ذرا ذرا بات میں گھبرا جانا جو تری میں روز لچم Thank you. یہی ہے رات کا نامی کا تیری کرنا تری سرکار می دم دوم چل سر نجے مجھے کیا دم کو سلطان جا کر دے تجھے مشکل نہیں اس کی کو سلطان جا کر دے درم سے اپنے اقتصل کو تیرا شم سو کمل کرنا کرم سے اپنے اصطل کو تیرا سم تو کرنا تجے مش گل کی کل جا کر دے اللہ پردیش میں تس گرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن مچھلی کا تص گرہ محبت کی خاصیت ارشاد فرمایا کہ علامہ آلو سید سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی لغت ان متفادی وصل شفتین ہے یعنی دونوں ہوٹ اگر نہ ملیں تو کوئی بڑے سے بڑا قاری بھی محبت کا لفظ ادا نہیں کر سکتا معلوم ہوا کہ محبت اپنی فطرت کے اعتبار سے جدائی کو گوارا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولدینا منو اشد جو کامل مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید نہیں اشد ہیں ساری دنیا کی محبت ان کے دل میں شدید ہو سکتی ہے لیکن ہر مومن کامل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہوتی ہے بال بچوں کی محبت بیوی کی محبت جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں اشد ہوگی مگر اس کا امتحان کب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی شان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر دے تو اگر ایک لوتا بیٹا بھی ہے تو باپ اس کی پٹائی شروع کر دے گا ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہے اور محبت جب اشد ہوتی ہے تو محبوب سے براخت گوارا نہیں ہوتا اللہ مالوسی فرما ہیں کہ جس کا جس کا عزم متقاضی وصل ہے اس کا مسلمان کیسا ہوگا جس کی متقاضی وصل ہے اس کا مفہوم اور معنی کتنا متقاضی وصل ہوگا پس جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوگی وہ کیسے اللہ سے جدائی برداشت کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس ظالم کے دل میں محبت اشد نہیں ہے محبت کوئی کھیل ہے جب محبت کا لفظ بغیر ہوٹوں کے ملے ہوئے ادا نہیں ہو سکتا تو جس کے دل میں محبت کے معنی آ گئے وہ اللہ سے فراخ یعنی جدائی پر کیسے راضی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے اہل محبت بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کا دل ایسا کر دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے یعنی گناہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے فراح ہو جاتا ہے جدائی ہو جاتی ہے اس لیے اہل محبت گناہ نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو لیکن اگر آگے مدد ارشاد فرماتے ہیں لیکن اگر کبھی ان سے خطا ہو جائے تو ان کی توبہ بھی اس مقام سے ہوتی ہے کہ عام آدمیوں کی عبادت اور تہذیب سے بھی ان کی ندامت آگے بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا جو فصل یعنی دوری ہوئی تھی گناہ کی وجہ سے جو دوری ہوئی تھی وہ دوبارہ فصل اور قرب عظیم سے بدل جاتا ہے بیان نحمدو و و رسولی نحمدیم معافی کا سرکاری مضمون فرمایا کہ پرانے پاک کی تعلیم ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایسے بات کرو جیسے میں سکھاؤں مجھ سے بات کرنے کا طریقہ بھی مجھ سے سیکھو اپنی طرف سے نہ بناؤ لہٰذا مجھ سے معافی کیسے مانگو گے میں نے معافی کا سرکاری مضمون بھی نازل کر دیا اور معافی کے الفاظ تک نازل کر دیے تو شاہ کی طرف سے جب معافی نامے کے الفاظ تک نازل ہو رہے ہیں کہ اس عنوان سے معافی مانگو تو کیا شاہ معاف نہیں کرے گا اگر بات کہے کہ بیٹا ان الفاظ سے ہم سے معافی مانگو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو کیا بات یو بولے گا قرآن پاک تو ارحم و راہمین کا کلام ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کہو راہ کو انا ہے اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجیے اللہ مالوسی فرماتے ہیں افوانی کی معنی ہے واقف آثار دونوں گنا ٹانی ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو چار گواہ تیار ہوتے ہیں جو نسل قطعی سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاد فرماتی القیم والا افواہ و تک بیمار کا نو یکسی قیامت کے دن اللہ تعالی زبان پر مہر لگا دے گا سیل کر دے گا یعنی بند کر دے گا اور اعضا بولنے لگیں گے ہاتھ اور پاؤں گواہی دینے لگیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یہ پہلا گواہ ہے کہ زبان بند ہو گئی اور آگاہ بول رہے ہیں کہ ہم نے گناہ گناہ گناہ کیے تھے غالم ہو تم سمجھتے ہو کہ گناہ کر کے ہم مزے اگا رہے ہیں تو یہ آزا ہی تمہارے خلاف گواہی دے کر تم کو پکڑوا دیں گے تم اس چکر میں مت رہو کہ میں گنا کر کے بڑا مزہ حاصل کر رہا ہوں اور میں بڑے مزے میں ہوں ارے حرام مزہ حاصل کرنا اپنے کو گرفتار کروانے کے مترادف ہے اس لیے ہم میں سے ہر شخص توبہ کر لے موت سے توبہ کر لیں مولوی بھی توبہ کر لیں اس لیے ہم نے ہر شخص توبہ کر لیں موت سے پہلے توبہ کر لیں مولوی بھی توبہ کر لیں اور غیر مولوی بھی توبہ کر لیں ورنہ جن آغاز سے گنا کیا جاتا ہے وہی وہ آغاد تمہارے خلاف بولیں گے اور کیسے بولیں گے اس کو مولانا روبی نے مطلوبی میں بیان کیا ہے انسان جس نے فراہم بوسے لیے ہیں اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی زبان تو بند کر دی جائے گی لیکن اس کے موت خود بولنے لگیں گے لب بھگویت منچنی چنی بوسی کام فون کہیں گے کہ ہم اس طرح نامحرم حسینوں کے گائے چونتے تھے اس طرح ہمردوں کا بوسہ لیتے تھے گویت من چنی درگی کام آپ کہے گا کہ میں نے اس طرح چوری کیے ہیں جیب کتروں کو خود ان کے ہاتھ پکڑوا دیں گے یہ مصنوی شریف ہے جو قیامت کا نقشہ پیش کر رہی ہے چشم گویت کا دہم غمزہ حرام آنکھیں کہیں گی کہ ہم نے اس طرح حرام اشارے بازی کی ہے حسینوں کو دیکھا ہے حرام نظر ڈالی ہے گوشت گویت چی جی دام کلام کان بولیں گے کہ ہم نے ساز و موسیقی سنی ہے عشقیہ گانے سنے ہیں غیبتیں سنی اور دوسرا گواہ زمین ہے یا دن تو حق یعنی جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تفسیر مذہبی میں سورہ زلزال کی تفسیر میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پیٹھ پر لوگ جو اعمال کر رہے ہیں قیامت کے دن زمین ان کی گواہی دے گی اور تیسرا گواہ نام اعمال ہے سو شی وقت اعمال ناموں میں آج اعمال لکھے جا رہے ہیں قیامت کے دن نام اعمال بانٹے جائیں گے جو زندگی بھر کے اعمال کی گواہی دیں گے اور چوتھا گواہ کرامن کا ہیں ہے کرامن یا رمو نما تفون تو یہ چار گواہ ہمارے اعمال پر تیار ہوتے ہیں جو قیامت کے دن گواہی دیں گے پر جو لوگ گناہ کر چکے اور چار چار گواہ اپنے خلاف خود مقرر کروا دیے تو ہماری بگری کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ نازل فرمایا کہ نازم ہو کر کہو تو اللہ تعالیٰ چاروں گواہوں کی گواہی کو مٹا دیں گے اور خود اپنے ہاتھ سے مٹائیں گے فرشتوں سے بھی نہیں مٹوائیں گے تاکہ فرشتے بندوں پر احسان نظر آئے کہ تم تو نالک سے ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا ہے کیا کرم ہے کہ اپنے گناہ گار بندوں کی آبرو بھی اللہ تعالیٰ کو کتنی عزیز ہے کہ فرشتوں میں انسان بھی نہیں رکھا اسی لیے کہتا ہوں کہ گناہوں کی اگر کوئی سزا بھی نہ ہوتی تب بھی ان کے کرم کا تقاضا ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں جو مالک ایسا کریم ایسا محسن ہو اس کو ناراض کرنا شرافت بندگی کے خلاف ہے اور گناہ سے پیٹ نہیں بھرتا ایک گناہ کرو گے دوسرے گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا دوسرا گناہ کرو گے تو تیسرے گناہ کا تقاضا پیدا ہوگا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پہلے پیٹ بھر کر گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے لیکن کان کھول کر سن لو کہ گناہ سے کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا جب اللہ تعالی جہنم سے پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا تو کہے گی جی میں مزید کچھ اور مال ہے کچھ اور گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے اور قدم سے مراد تجلی خاص ہے تو دو ذخی قط قط اللہ پیٹ بھر گیا اور ایک روایت میں ہے کہ تین دفعہ کہے گی قط جس طرح ذخ کا پیٹ نہیں بھرا گناگاروں سے اسی طرح نفس کے دو کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھر سکتا چاہے ایک لاکھ گناہ کر لو نفس یہی کہے گا حلمی منزل ہے تو اور گناہ اور جس طرح دوزف کو سکون اللہ تعالیٰ کے قدم سے ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قدم سے ہوگا اسی طرح نفس کو سکون بھی اللہ تعالیٰ کے قدم سے جانی ذکر اللہ سے ہوگا شہرت نفس کی آگ کو صرف اللہ کا نور ہی بجھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی کا سرکاری مضمون اور معافی نامے کے سرکاری الفاظ تک نازل فرما رہے ہیں کہ انا کے بعد کہو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو چھپا دیجیے مخلوق پر ظاہر نہ کیجیے اللہ آلوسی فرماتے ہیں کہ غفا یا معنی میں قطر و یقور کے ہے فطر القبی پر اظہار الجمین ہماری برائیوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجیے اور نیکیاں ظاہر کر دیجیے مولانا رومی میں پارگاہ کرتے ہیں اے بندہ بندا مکن مکھن گربتم من سے من پیدا مکن اے اللہ اس بندے کو رسوا نہ فرما اگرچہ میں گنہ ہوں برا ہوں لیکن میری برائیوں پر آپ ستاری کا پردہ ڈال دیجیے اس کے بعد ہے ورحمنا جس طرح جب بیٹے نے ابا سے معافی مانگ لی اور ابا نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی فتحیں بخش دیں تو بیٹا ابا سے اپنا جیب پر جاری کرا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سکھا رہے ہیں کہ اپنے رب سے تم کی اپنا جیب پر جاری کرا لو اور کہو ہمارے رب ہم پر رحم فرمائی علامہ بہتادی فرماتے ہیں اور رحیم کی تفصیل المتف دل والے ہی بفنو لال یہ اپنی کی تفسیر ہوئی تفل سبحان فنونہ کیا افانی نے بلی عبارت ہے فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانی یعنی آئے اللہ تعالی ہم پر طرح طرح کی نرتیں برسا دیجیے باوجود اس کے طرح طرح کے عذاب کے مستحق تھے دیکھیے گناہوں کی وجہ سے چونکہ بندے حالت اختتار میں تھے چھپے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے حجاب میں تھے اس لیے واقعہ میں یعنی چھپی ہوئی استعمال ہوئی لیکن اب جب کہ مواقع ہو گئی مؤثرت ہو گئی اور رحمتوں کا منزول ہو رہا ہے تمام حجابات اٹھ گئے گناہوں کے پردے اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ہم سے براہ راست باتیں کرو اور زمیں بارد سے ہمیں پکارو اور کہو انت مولانا پرتے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگھر بھی ہے اب کہو انتمانا ٹانیا آپ ہمارے مولا ہیں اے انت و مالکنا و متولی ومورا آپ ہمارے آقا ہیں مالک ہیں اور ہمارے سب کچھ ہیں ایک بزرگ کا شعر ہے آپ آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں اور اور ہیں اور کچھ بھی نہیں اس کے بعد شاد فرمایا قومی کافی اور ہم نے آپ کو آخری سہارا سمجھا اور آپ کو راضی کر لیا وہاں کی مانگ لی موفرت مانگ لی تو اب آپ ہم پر دشمنوں کو مسلط نہ فرمائیے اور ان پر ہماری مدد فرمائیے ہوں بنا پہ مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ